ایک یہودی تعلیم ایک کی یورپی تعلیم <تصفيق> جی عیسائی تعلیم کی جی دا کی دا نال سکھایا جائے گا مجھے مجھے کہ خدا تین حضرت اسلام حضرت اپنا مریم پاک ٹھیک ہے گل چلو جی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 جتنا قید اسلامی جتنا قائد ہیں جنہیں اسلامی مال اسلامی تعلیم کسی ایک مخالفت جی جائے گی بجور مدرسے رل جائے ہوں بخاری شریف پڑھائی جہاں مسلم شریف پڑھائی جہ رہی قرآن شریف پڑھائی جا رہا پڑھائی جا رہی ہے اسکول پڑھایا تمام تعلیم اسلامی پڑھائے جا لیکن نال میں ایک جز رکھا ہوا ہے کیا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 ڈاکٹر گزریا غلام جلانی پر پاکستان کی نصابی کمیٹی ہے نصاب پاکستان کا ترتیب دینی ہے یہ سربراہ اپنے وقت حکومت, ان حکومت دی طرف ہوں ظاہر ہے حکومت نے نیم فوج مار گیا کدو کا پرانا بنا بندہ ظاہر ہے شخص مطلب غیر معمولی شخصیت شمار ہونا ہے حکومت دی نگاہ دی.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 تکریر سے جتری مینو باہر دے جان دیر میں تھانے در سن تھانے منظوری تو میں مینو شہروں باہر نکلنے دی اجازت نہیں تو سور لندن جا رہے ہیں چالو تجازت منظوری لندن تک ہے تو سانو گھر باہر جان دی نہیں درسوں دے سی فرق کی ہے میں ما بندے مارے ثابت کرو جلوس کٹیں کر جہے مدرسہ ہے جلوس کٹ دیں توڑ فوڑا کی میں تو ادھر توڑ فوڑ بھی کروں کی <coughs> یعنی بالکل بے ضرر بندہ پھر ان سخت پابندیاں کیوں نہ جی میں سیدیا سل اللہ تعالی وسلم کسی ذرا نہیں دیتا؟ مکہ شریف تک کسے نو کوئی ثابت کرے کہ آپ سرکار نے کسے کا بندہ ماریا ہو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 گٹروں کی خربیوں اور چمن کی خرابیوں پر تقریریں شروع کر دی مانل جن مفتی بہتر یہ جتی دانت رب بھی اج پی ہے تو رحمت ویگ ہوں یار کی سمجھا رہا گل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 पीवो तेन पर सट्टो डब्बे क्योंकि पेशाब लग है जिन्ना चिर पाक ना होने ला दो हम अगो कोई आके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 یہ حق بنتی ہے کہ باقی جگہ پشاب پی رہا انہوں نے آخو پشا بنا پی بانڈا پرانا سواں گے تو پھر نامرادہ استعمال کریں ہوں وہ آ جناب حضرت صاحب علیہ السلام فلانے نبی فلانے رسول گھران سور کا بچہ بانڈ کی یا خالی سن یا دھد سی ہوں وہاں کو سکھایا سر رب نے جب رب کسی کوئی زبان سکھاچ کو فرتے میں آ سکتا ہے لالکی کا بچہ جب انگریز سکھا دے گا کو فرتے تو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 اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے تفصیل اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے پہلا کوفر کے اسلام ایک ترقی پذیر دا مطلب ترقی پذیر دا کی مطلب ہے ترقی پذیر کا مطلب ہے کہ نہ انتہائی بہڑی حالت رسول یہ چڑ گئے اگے جی میر جی زمانہ آنا ترقی ہوں جانی ہے پھر اے اسلام جا جی یہ تبدیل کر کے چنگا بنا جانا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 Islam, کیا آداب. کننے? آداب. اے نشاو, اسلام کی آدھے آداب نے آداب نشا اسلام نشہ بن گیا اسلام لوکل نشہ بن کھانا پینا ناچنا اور اے اصل زندگی ہے یہ سکول کتاباں لکھیا ہے مذہب اور سیاست کا دائرہ کار جا جا ہے ہر میں کی بکوس موجود خرصو جتنا سیاسی شاید نے جتنا گل کروالی جی سیاست میں پتا ہے سارا ہی